الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة عمالنا من يهده الله فلا مذلنا ومن يذلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدنا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتيه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 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا السَّدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ آمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتْعِلْ لَهَ وَرَسُولَهُ فَقَدَ صَاثَ فَوْزًا عُظِيمًا أما بعد فإن خيل الهديث كتاب الله وخيل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ضرالة في النار فعوذ بالله السميع يليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد, لقد كان لكم في رسول الله أسرة حسنة لمن كان يرجو الله ذا اليوم وضط اور اللہ محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں دینی ماں اور بہنوں یہ صورت الحضاب کی ایک آیت میں نے की کی ہے جس में میں اللہ رب العالمی نے ارسا فرمایا ہے کہ لقت کا نقم فی رسول اللہ दुनिया الحسن دنیا نستا دنیا اور آکرت میں اگر کوئی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتار میں کردار میں چار چلن میں تعلیمات میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے اب اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے اللہ اس سے خوش رہے اللہ تعالیٰ اس سے بہترین ابر عطا کرے اللہ تعالی جہنم سے آزاد کرے جنت میں داخل کرے تو اسے چاہیے کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوا اور طریقہ اپنائے نبی علیہ السلام کی سیرت آپ کے گفتار اور کردار قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے راہ اور باعث ہدایت اور نجات ہے آج اس پرستاً دور میں بھی ہر انسان کو نبی علیہ السلام کی سیرت پہنا آپ کی سیرت کو سمجھنا مطالعہ کرنا سننا اور ان کو پہنا اور خود اپنے کو اپنے آپ کو نبی کے سیرت میں ڈھالنے کی کوشش کرنا نہایت ضروری ہے اگر انسان فکنی سے فساد سے منقرات اور برائیوں سے بد اخلاقی اور بدکرداری سے بچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس واپنا لکڑ کان الکون سی رسول اللہ عسوۃ الحسن لگن کان رسول آخر وزر اللہ کا سیرا دلوں میں آخرت کو نجات چاہتا ہے اللہ رب العالمین کو راضی کرنا چاہتا ہے تو اسے نبی کا طریقہ اور نبی کی سیرت اپنانی پڑے گی آج ہم مسلمانوں کے لیے نبی رہے پاکستان کے زندگی میں بہت سارے ہے اس وے اور بہت سارے ہمارے لیے باعث موجود ہیں جن میں سے چند ہم آفرات کے سامنے پیش ہی کرتے ہیں کیونکہ پوری سیرت کا بیان کرنا اور آپ کے تیرہ کردار کو بیان کرنا ایک خطبے میں ناممکن ہے لیکن ان میں سے چند باتیں آفردات کے سامنے ہم رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور جس طرح سے نتیش کی محبت ہمارے دلوں میں ہے ایسے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی سیرت اور اپنے نبی کی سنت اور, اور اپنے نبی کی لائی ہوئی شریعت کی بھی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں محبت پیدا کر دے سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیں اللہ رب العالمین نے آپ کو یقین بنایا تھا آپ یتیم تھے آپ ماں کے پیٹ میں تھے والد کا انتظام ہو آپ والد کا انتقال ہوا اور صرف چند سالوں کے بعد سال میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی ماں آمنا کو بھی اٹھارا اس لیے آپ کی زندگی جو ہے وہ یقینی میں گزری یقینی یہ زندگی گزارنا یہ آوارگی اور بگڑنے کا ایک بہت بڑا سبب بنا کرتا ہے جیسے آج ہمارے اور آپ کے नहीं میں ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقینی کی زندگی کے باوجود اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے آپ کے آپ کی آپ کی نگرانی کے لیے ایسے اسباب مہیا کر دیے کہ دنیا کا یہ یقین سب سے باخلاق با بن گیا پورے ملک مقدمہ میں ہزاروں یقین تھے لیکن استاد ان امین کا رقب ملا تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا اللہ رب العمی نے فرمایا الم یزید کا یقین اے نبی آپ نے کبھی سوچا ہم نے آپ کو یقین پایا تھا لیکن ہم نے کس طرح سے آپ کا انتظام کر دیا پہلے آپ کے دادا نے آپ کی پرورش کی دادا کے بعد آپ کے چچا اور تعلیم اور ان تمام لوگوں سے پہلے خود رب العالمین نے آپ کی حفاظت کیا ہر قسم کی بدخرا کی اور ہر قسم کے بگاڑ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کیا چونکہ اللہ تعالیٰ جس کو نبی بنانا چاہتے ہیں قیداری چی کے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت میں لے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے نبی رحصا شام کی یقینی کی زندگی گزاری یتیم کی زندگی گزر جانے کے بعد جب آپ کچھ بڑے ہوئے پھر آپ دوسری چیز یہ ہے کہ بڑی اہم چیز یہ ہے کہ یتیم کسی کے بھروسے پر زندگی گزارے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ بڑی خوبی تھی جو آج ہمارے تمام مسلمانوں کو اور تمام نوجوانوں کو کرانا چاہیے کہ نبی ندی احترام نے ایک دن کی بے کی زندگی پسند نہیں کیا اس لیے جیسے آپ کونے سے بڑے ہوئے آپ مس سے مکرمہ کے بڑے لوگوں کی بکریاں پہاڑوں پر چڑھا کر کے آپ مزدوری حاصل کیا کرتے تھے اسی مزدوری پر اپنا گزارا اور اپنے چچا کے خاندان اور گھر والوں کی مدد کیا کرتے تھے اسی لیے صحیح بخاری وغیرہ کی روایت جب نبی علیہ وسلام کے ساتھ نمایا اے رو جاپ رکھو دنیا کے کوئی نبی احسان نہیں گزرا ہے جس نبی نے بکریاں نہ چڑھائی ہوں تو سارا یا رسول اللہ کیا آپ نے دن بکریاں چڑھائی ہیں آپ ہر پڑے فرمایا کن تو ار آ کن تو ار آن تو ار آ کرا تم کیا جانتے ہو یہ مکے کے جتنے بڑے لوگ ہیں اور بکریاں پالنے والے ہم نے مکے کے لوگوں کی بکریوں کو مزدوری لے کر کے تم پہاڑے کو ہمیشہ ہم نے کرایا ہے ایک عرصے تک ہم نے اپنے بچپنے میں مکے والوں کی بکریاں چرائی ہیں اور مزدوری میں نے بکریاں چرا کر کے کی ہیں نبی علیہ سراج فام کی تبادو درا دیکھیں ان کی ساری طرح دیکھیں آپ چاہے تھے تو اپنے پسند کے بھروسے پر بیٹھے رہیں گے لیکن داری میں آبے داری آپ نے پسند نہ کی نبی علیہ سراس پام اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر کے مزدوری کرنا چاہا یہاں تک کہ بکریاں چرانے کی نوبت آئی تو آپ بکریاں چرانے میں بھی اپنی کوئی انسلٹ اور اپنی توہین نہیں سمجھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر یہ قرم کیا بکریاں ہر رہے یہاں تک کہ بکریاں چلاتے ہوئے اپنے اخلاع, اپنے کردار بھی اس کدر اللہ تعالیٰ کے ہاں اونچا مقام اور مسودہ بنا رکھے تھے لوگوں کے نگاہوں میں اس کدر آپ سچے اور امانت دار سمجھے جاتے تھے کہ پورے مکے کے لوگوں نے آپ کا لطم رکھا تھا اللہ تارا ہمیں اور ہمارے نوجوانوں کو بھی بیکار بیٹھنے سے اپنے کسی اور پوش بننے والی لانت سے ہم سب کو محدود رکھے اسی لیے علیہ علاقہ فرماتے ہیں لوگ اللہ تعالیٰ اس بندے سے بڑی محبت کرتا ہے جو اپنے گزارے کے لیے خود انتظام کرتا ہے کوئی پیشہ اپناتا ہے کوئی ذریعہ مارک اختیار کرتا ہے جہنوں پر بھروسہ کر کے نہیں بیٹھتا کفل بننے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے انتہا محبت کیا کرتا ہے یہ خوبیاں اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے اندر بھی پیدا کر دی تیسری چیز تیش میرے بھائیوں جو بڑی اہم ہے نبی علیہ سنا تنا مکی کی زندگی میں ایک شروع بکریاں چاہتے رہے اور آپ یقینی کی زندگی بسر کر رہے ہیں لیکن جب کوئی قومی معاملہ آ گیا ملک اور وطن کا معاملہ آ گیا مکے کے روگوں نے جب دیکھا کہ مکے میں فساد بہت زیادہ پھیل چکا ہے جھگڑے لڑائیاں بالکل عام ہو گئی ہیں تو مکے کے بہت سارے سرداروں مل کر کے ایک میٹنگ کیا کہ اس میں ایک فیصلہ کیا جائے کہ کی کسی کی اجزت نہ لوٹی جائے اور کسی کے مال کو نقصان نہ پہنچایا جائے کوئی انسان کسی انسان کو جاتی ہو تما نہ کرے اب امار قائم کرنے کے لیے مکے کے سارے سردار جب اٹھے اکٹھا ہوئے تو نبی علیہ فرماتے بھرماتے وہ شہید ہی اند. مکے کے سارے سردار اور امر لوگ حاضر ہوئے تھے اور وہاں دستخط کرنی تھی کہ واقعی ہی مکے کے اندر امن امان ہونا چاہیے مچے کے اندر بچے سے پدخلاٹیاں اور برائیوں ہمام کاروں لوٹ اور ماروں سکو بارت کو مٹانا ہے جب سارے لوگ اکٹھا ہوئے تھے تو آج فرمایا میں بھی وہاں موجود تھا تعین کرنے میں اور ہم نے بھی بڑھ کر کے حصہ لیا یہ نبوت ملنے سے سال کی بات ہے اس مصالحت کو اللہ اس مصالحت کو اربت کے لوگ بالکل قبول کہا کرتے تھے ندی حراست خان میں جب حدیث صحابہ کرام کو سنائی اور اپنا قصہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا اے لوگوں کو یاد رکھو اپنے ملک میں اپنے وطن میں اب امان قائم کرنا قوم کی فلاح و حبودی کے لیے کوشش کرنا اور ہر قسم کے بکار کو مٹا کر کے اسلام پیدا کرنا اپنے معاشرے اپنی سوسائٹی کے عروج و ترقی اور اب امان کا معاملہ اتنا بڑا عمل یہ ہے کہ ہم نے جاہریت میں شرکت کی تھی اللہ کی کسم لوٹوئی کوئی رکھ شہد آپ بھی راجست آج بھی اگر اس عمل کے لیے ہمیں دنیا کو کوئی انسان برائے گا تو سب سے پہلے اس معاملے کو محمد سے سلم کو تم لوٹ پاؤ گے میرے بھائی یہ بہت بڑا صاف امر ہے کہ انسان اس معاشرے میں رہتا ہے اس کے بناؤ کی اس کے اصلاح کی اخلاق کی کردار کی عقیدے کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے یہاں تک تھی اگر ملک میں امن ومان کی باری آ جائے تو اس میں بھی کسی مسلمان کو پیچھے رہنے کی کوشش میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے بشرطے کی کتاب سنت اور اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ ساری کرا د میں پاس کی جائیں نبی علیہ السلام نے نبوبت جانے کے بعد اس کی خواہش و تمنا ظاہر کی نمبر چار ہمارے بھائی بڑی اہم چیز یہ ہے کہ نبی علیہ سراطو سر نے انہر اپنا نیند نے جب آپ کو جوان کیا آپ بڑے ہو گئے آپ پچیس بیس پچیس سال کی عمر میں پہنچے تو اس وقت بکریوں کا چلانا شو کر کے آپ نے تجارت کے لیے تجارت کاردہ کیا مکے مکرمہ کی سب سے بڑی خاتون سب سے شریف اخلاق میں سردار میں دستار میں سردار میں اور ہر مکے میں سب سے اونچے اثر و نسب کی عورت ام امن خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ الحونی. اپنا مال آپ کے حوالے کیا کیونکہ آپ, آپ کی امانت آپ کا تیارتنی آپ کی امانت آپ کا تکنہ آپ کی دیانت اور آپ کی صداقت ہے آپ کے خدیجہ غلام اللہ تعالان عنہ نے دیکھ رکھا تھا خدیجہ سے ایک ایسے انسان کی ضرورت تھی جو ان کے مار کو صحیح ماہوں میں تجارت میں لگائے ان کی نظر انتخاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی انہوں نے اپنا مان ہر نبی علیہ السلام کے حوالے کیا نبی علیہ السلام نے ان کے مار سے تجارت شروع کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی مانگی نبی علیہ السلام کی امانت نبی علیہ السلام کی دیانت یہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے ایسے انسان کے اندر امانت Be honest. اور پر ہو دنیا میں کسی انسان کے عروج اور ترقی سے ہی سبزریا بنا کرتا ہے اسی لیے نبی علیہ السلام رہی تراشنا کی زندگی گزارے چرائی اور گیروں کے مار کو لے کے تجارت میں رہے تھے خدیت الخبر رضی اللہ تعالیٰ آپ سے شادی کیا آپ کا نکاح ہوا اور مطالب نے نکال شرکت کی کہایت اور اس طرح سے ام مومنی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ نے اپنا مال نبی السلام کے قدموں پر ڈال دیا اور اپنا گلابرسا کو نبی خدمت کے لیے وقف کر دیا نبی علیہ السلام کی یہ ماری پریشانیاں دور ہو گئی اور اللہ اورارا نے آپ کے گھر کو ایک کر دیا نبی علیہ نے حضرت خدیجہ کا مرتبہ دیا کہ تذکرہ ہاں کیا ایک عرصہ گزر چکا ہے خدیجہ کے انتقال کیے ہوئے لیکن خدیجہ رضی اللہ کو ہاں نبی علیہ بولتے نہیں تھے. برابر اللہ رسول نے یاد رکھا ایک دن حضرت پا جانے کے بعد اس بوڑھی کو نہیں آپ بھولتے کہ جس کے بار گرے ہوئے تھے چمڑے لچک گئے تھے بڑھاپا تاری ہو گیا تھا ایسے بات کرتی تھی تو اس کے نے غصے میں آ کر کے اللہ رستوں نے فرمایا اے عائشہ خبردار آئندہ خدیجہ کے بارے میں مجھے سامنے کوئی بات نہیں کرنا تمہیں معلوم ہے کہ میری خدیجہ کون تھی اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جب اللہ جب اللہ تعالی نے ہمیں ندی بنایا سارے عربوں نے انکار کیا تو میری خدیجہ نے میری تصدیق میرے اوپر ایمان لائی جب لوگوں نے مجھے گھٹنایا تو خدیجہ نے ہماری تصدیق کی اور جب لوگوں نے ہمارا بالکار کیا خدیجہ نے سارے مار ہمارے قدموں کو اپنے نا ڈال دیے مرامت کر رہی ہو اللہ کی قسم یاد رکھو جتنی اولاد مجھے ملی ملی ہے اللہ نے سب ہماری خدیجہ کے ہم کو عطا کیا ہے حضرت آشا کہتی میں نے کام پکڑ لیا آئندہ ہم کبھی خدیجہ کے بارے میں زبان نہیں کھولوں گی بس ایک ہی سمجھنا تھی آج کا رجحان باہر کہتی ہے میں میں خدیجہ کی جگہ پر ہوتی خدیجہ اندر یہ اثرات اور ایک دوسرے کے احترام پیدا کر دے نمبر پانچ میرے سبر و تحمل سے نبی احترام سام لیا جب اللہ نے چالیس سال کے اوپر چالیس چالیس سال کی زندگی گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا پیغمبر بنایا یہ سالت کا مزول ہوا اور اللہ ردمی نے آپ کو تولیف کا حکم دیا یہ محل متصر کم پاندی وہ ربت کا فتح وہ سیرت افرتی یہ آیات نادی ہوئی اللہ نے آپ کو دعوت کا اور توحیق کی بلانے کا حکم دیا جیسے آپ نے توحید کی دعوت دی اللہ لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا پوری شو سے آپ کی دشمن ہو گئی اور سب سے بڑا دشمن آپ کا سگا چچا ابو لہب ہو گیا لہا لا جنا دنا بہت اللہ برباد کرے کیا اسی کام کے لیے ہم کو تم نے جمع کیا تھا اس طرح سے دعا دیتے ہوئے اب انہیں وہاں سے چلا گیا اس کے بعد سے لوگ ایک دوسرمان ہونے لگے عرب بچے کے لوگوں نے تکلیف دینا شروع کیا ہے گاڑیاں دی راستے میں کاٹے دکھائے چلتے ہوئے آپ کے سڑ پر کوڑے کرکٹانے میں آپ ہروں کے اندر میں جاتے ہیں گاڑی پوچھا کر کے آپ استعمال پر ڈال دیتے ہیں تاکہ آپ سر رکھ سکے اس طرح سے آپ کو ستایا لیکن ہر ہر موقع پر نبی علیہ السلام نے نہ حق بیان کرنا ترقیا نہ حق کو چھوڑا اور نہ آپ نے ہمت ہاری آپ نے صبر و تحمل سے کام لیا جب صبر و تحمل سے آپ نے کام لیا تو نتیجہ یہ لکھنا نہ یہ سراسام ساتھ رماتے ہی اے لو بلام رکھو لکھو لقد اخب تو شبی للہب تو بھی شبی للہ اللہ تعالی نے مجھے دنیا میں ہمیں دین کے خاطر اللہ کے خاطر کتنا زیادہ ڈرایا گیا میں آپ کو نہ اتنا زیادہ دین کے لیے دین کی پابندی ہر کی دعوت دینے نہیں نہ ہم سے پہلے کسی کو اتنا ڈرایا گیا تھا نہ ہمارے بعد کسی کو اتنا ڈرایا جائے گا ہمیں ایسی ایسی دھمکیاں دی گئی ہمیں ایسے ایسے چیلنج کیے گئے اور ہمیں اتنا خوف خرا کیا لگے تو سیل نہ ہی میرے جتنا یہ مجھے خطایا جتنا مجھے ڈرایا گیا اتنا کسی کو کائنات میں دین کی راہ میں نہیں ڈرایا گیا مو ادا رہ اور یہ رکھو ہمیں جتنی دین کی تبلیغ کرنے میں دین کی دعوت دینے میں اس توحید کے سیلانے نے اور کے شرک کو مٹانے میں جتنا ہم کوئی دنیا نے دیا ہے اتنی تکلیف نہ ہم سے پہلے کسی کو دی گئی ہے نہ ہمارے بعد کسی کو دی جا گی پھر آپ نے ساتھ نمایا اگر ہماری تکلیف توحید کے لیے اس ایمان کے لیے ہم نے جو کوشتے کی اور ہمیں جتنا چرایا گیا اور جتنا ہمیں ستایا گیا جتنا مجھے تقریباً اگر اس کا ادنا ادنا سرمانہ دیکھنا چاہو ہو گیا تھا یہ ہمارے رہتا تھا آدھا ایسا بھی وقت آیا ہے مکے والوں نے ہمارا کھانا پینا دکان سے خریدنا کسی سے فرمایا اللہ کی قسم تیس دن گن کر کے پورے تیس دن ایسے گزرے ہیں میرے ساتھ اور میں کہا یہ دونوں ایسے سے تیس دن ایسے ہم پر گزرے ہوئے ہیں کہ انسان جو گرا کھاتا ہے ایک گانا بھی ہم دونوں کو نصیب نہیں ہوا ایک تو نہیں تیس دن اگر کہیں کچھ کھجور رہتے تو ہمیں لائبر اللہ حسن نے فرمایا بلا ایسے پگڑ میں چھپا لیتا تھا اور کسی کو نہ پتا کریں آپ ذرا بتائے اپنے پکڑ میں کتنی چیز خرید یا چھپا لیتا کسی دن تک اس کو اس کا گزارا ہوتا ہے آپ فرمایا اس طرح سے بکتے والوں گی اور ستایا ہمارا سارا پیلا بند کر دیا لیکن اس کے باوجود نے کام لیا تو ایک نتیجہ یہ نکلا اسلام پھیلتا گیا اسلام پر اداسن ہوتا رہا یہاں تک کہ ہجرت کے تیس آٹھ سال کے بعد رمضان کے مہینے میں داخل ہوئے اور سارے بچے کے تارے لے لیا اسلامی خوب نے چار سات سے سارے کو پندرہ میں لے دیا رہے پاکستان کا مکان مکے کے سارے تاثروں نے کہا کریم کریم اے محمد اگر تم ہو تمہارے باہرے میں ہم کیا خیال رکھتے ہیں تو یاد رکھو ہمارا خیال ہے نہ تم فاقی دو گے نہ ہمیں کسر کرو گے نہ ہمیں قیدی بناؤ گے نہ ہمیں کنار بناؤ گے ہم تو آپ کے بارے میں یہی اتنا تصور کرتے ہیں بھائی باقی مہربانی کرنے والا ہے کام پر وہ قریب وہیلا ہی نہیں اس کا بات بھی بڑا قریب تھا اور مزلوں پر بڑا مہربان تھا ہم تو آپ سے کرپ کی امید رکھتے ہیں کسی ظلم جاتی کی امید نہیں رکھتے آپ ہر پڑے اور بادو فائن تو مسترد اگر تم نے میرے بارے میں یہی تصور کیا ہے اتنے تم لوگ کھڑے ہو ہم نے سب کو آزاد کر دیا کسی کو ہتکلی لگا کر کے کئی بھی نہیں بناتے یہ نبی ندیت کا خلاف تھا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی تو فیگ نہیں صحیح فرمائی اپنے گئی الحمد للہ وطفا و سلام الفا اماد نمبر چھ آپ رحمت اللہ عالمی بن کر کے آئے تھی سب کے لیے سب پر رحمت کیا کرتی تھی انسانوں سے لے کر کے جانوروں تک پر آپ نے مہربانی کی ہے اور اسی مہربانی کی ندی رہا تھا ہمیشہ لوگوں کو حکم دیا کرتے تھے اپنے صحابہ اور اپنے ساتھیوں کو جب بھی نبی علیہ السلام خان کہیں بھیجتے تو کہتے یشتے رو ورا تو رو بشتے روح وڑا تو نستے رو تم دنیا میں جہاں بھی جانا لوگوں کے ساتھ آسانی کرنا لوگوں کے ساتھ تختی اور تنگی نہیں کرنا کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بننا میرے ساتھ جو جہاں جانا کر کے لیں گے تم رحمت کا باعث بننا آپ رحمت اللہ عالبین تھے اور اپنی امت کو تعلیم دی ہے کہ ہر ایک کے ساتھ مہربانی کی جائے اور کسی وقت نہ کی جائے نمبر سات نبی علیہ آپ کو نے تھا آپ بہترین استاد تھے اور آپ علم کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے اور آپ چاہتے تھے کہ ہمارے امتح علم سیکھے علم, علم سے محبت کریں علم پر عمل کریں اور تکلیف پہنچائے سیکھنا سکھانا پڑھنا پڑھانا حاصل کرنا اور ان لوگوں کو پہنچانا یہ آپ بہت ہی بہتر محدود عمل تھا آپ نے خاص اے لوگوں اللہ نے ہمیں معلم بنا کر کے بھیجا ہے پیدا کر دے حما مسلم رحمت اللہ اپنے صحیح کے اندر نقل کرتے ہیں ابو رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی منبر پر ہے آپ خطبہ دے رہے ہیں خطبہ جاری ہے خطبے کی حالت میں آیا میں نے کہا یا رسول اللہ رجنگ میں غریب رجنگ غریب اندی نہیں ہو اے محمد اللہ آپ کے سامنے یہ آپ ایک ساضر ہے اجنبی شکتے سامنے آگے کھڑا ہو گیا ہے یہ سرو ہم دین ہی یہ دین سیکھنا چاہتا ہے آپ کو دین لے کر کے آئے ہیں وہ دین کیا ہے میرے بڑی دین یہ ایسا انسان ہے کہ اس کو دین کی تیاری خبر نہیں ہے حضرت رضی اللہ اجنبی ہے لا علم ہے آپ کے سامنے آگے کھڑا ہو گیا ہے یہ دین سیکھنا چاہتا ہے اس کو دین معلوم نہیں ہے ابھی اللہ تعالیٰ اللہ نبی علیہ کو اسلام کو جب میں نے اس طرح سے بتایا تو اللہ رسول نے کی نہ, داکھے, نہ, پکارے, نہ یہ کہا کہ بیٹھو خود بے اللہ رسول یہ بھی نہیں کہا انتظار کرو ہم کرو اور بعد ہم تمہیں بتائیں گے نبی یہ تراستہ یہ سب کچھ کہنے پڑا جیسے ترا گنیا تھا ہزاروں لوگ نبی رہتا سب کو چھوڑ کر کے میری طرح میں توجہ ہوئے ممبر سے ہیں اللہ نے ہم کو اپنے پاس نہیں بلایا یہاں اتر کر کے میرے پاس آئے رکھنا تھا میرے پاس آئے اور کہتے ہیں سجانے والے ممبا اللہ تکلیف ہوگی توڑے ہوئے تلسی لے کر کے آئے رکھ دیا نہیں رہتا سنکرسی پر بیٹھ گئے پھر آپ نے سمجھانا شروع کیا ان کو تعلیم دینی شروع کی کہتے ہیں یہاں سچی جب میں نے کہا یا رسول اللہ عمل کرنے کے لیے ہم سکھانے دیکھا علم حاصل کرنے کے شوق اللہ پیدا کرتے اسی لیے نبی نے فرمایا تمہارا فن لے مسلم نبی نے دروازہ سونا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرنے کی توفیق فیس فرمائے امام احمد اللہ اپنی مسنر میں بسرت صحیح نقل کرتے ہیں مرز الموت میں رہتے ہوئے ہیں شدت کی تکلیف ہے نہایت پریشانی میں ہے اٹھاتے ہیں اور پانی کے سیخے مارتے ہیں پھر اس کے بعد چادر سیخ لیتے ہیں علی ابھی اللہ تعالیٰ کہا میں ایسی پریشانی کے عالم میں دیکھا کہ نبی ریسا فرماتے ہیں اسلام استرا میرے ان لوگوں نماز میں کوتا ہی نہیں کرنا نماز کی پابندی کرنا میں دنیا سے رہا ہوں استرا تو نماز قائم کرنا نماز کی پابندی کرنا صرف جمعے کو نماز نہیں پہننا بلکہ ہفتے پر نماز پڑھنا صرف رمضان میں نماز نہیں پہنا سال کے بارہ بہن نماز پڑھنا اکثر تو اکثرا نماز کی پابندی کرو نماز کی پابندی کرنا نماز کی پابندی کرنا عمل سب سے بڑا عمل میں نجاز کا ہے اس عمل نماز کی کی خیال رکھنا کن, جو تمہارے نوکر ہوتے ہیں جو تمہارے گلاب ہوتے ہیں ان کے ساتھ, احسان کرنا, ساتھ نے وہ آگے ہو, ہو دونوں حقوق کی تاکیب کر دی ایک یعنی نماز کی پابندی کرنا اور دوسرا ہے حقوق یعنی جیروں کا نمبر آ جاؤ یعنی بہت ہی تاکیب کر رہے تھے اور بہت ہی زیادہ آپ نے تاکی حکم دیا ہے مردوں کو وہ آ ہوئے اب تم یہ کر رہے ہیں ہم تم یہ کر رہے ہیں کہ بیویوں کے ساتھ اچھا شروع کرنا بیویوں کے ساتھ بھلا کرنا اپنی عورتوں پر, کرنا پر نہیں کرنا ہر کر مسلمان پر فرد ہے کہ اپنی بیویوں کا خیال رکھے اور بیویوں کے ساتھ احسان شروع کرے صحیح مسلم دونوں آپ نے ساتھ رمایا لائک موہ میں رکھنگ یاد رکھنا ایک اپنی بیوی کو نہیں دیتا نہیں وہی کیلتی ہوتی ہے تو اس گلتی کو دیکھنے کے لیے بیوی کی سچی تو خوبیوں پر مل جا سکتا ہے اللہ تعالی خوبی ہمارے اندر پیدا کر دے نمبر دو بہت بڑی بہت عظیم ترین پہلو یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے اخراج دنیا میں سب سے اچھے اخراج اللہ نے ہم کو دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے کہ ہم کا اپنا کو عام کر دیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ندی کے سیرت کرنے کی توفیق نتی فرمائے آپ کے کار چلن آپ کے بختار کردار آپ کو اس وقت آنے کے توفیق نتی فرمائے ہوں عطا فرما جو مقروض ہے اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو ادا کرا دے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے یہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی سے لگا دے یہ سدولہ کے حفاظت فرما ان کو ہر اچھے امریکی کی توفیق دے ہر پورے کام سے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ہاتھوں کو تھام لے جس ملک میں عمارت میں ہم رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں وہاں کے ہاتھ ہاتھ میںلطان کو اللہ تعالیٰ صفائے کلی عطا فرمائے ہر بنا ہر بیماری ہر آفت سے اللہ تعالیٰ ان کو محکوض رکھے اور انہیں نئے امال کو تو دے ہر برے کام سے اللہ تعالیٰ ان کو روک لے ان کو انہیں اعمال کی تو دے جو ملک کے لیے قوم کے لیے خیر و برکت کا سبب بنے اور ہر ایسی سے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے جو قوم اور ملت کے لیے اور ان نقصان تعالى اللہ رحمت a